اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے نفس متمعنا یا اتحفسمتمعنا ارج عی الا عربی کی رازی عتم اپنے رب کی طرف لوٹ جا وہ تجھ پر راضی اور تو اس پر راضی میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا محترم سامعین دل انسان کو کنٹرول کرتا ہے تمام اعمال انسان دل سے پوچھ کر کرتا ہے دل بادشاہ ہوتا ہے بچہ بچوں جیسی باتیں کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بچہ بادشاہ ہوتا ہے بچہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ سمجھو کہ یہ ناممکن باتیں کر رہا ہے لیکن چونکہ بچہ ہے تو کوئی بات نہیں پھر آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے ایسے نہیں ہوتا یہ ممکن نہیں ہے یہ پاگل پن کی باتیں ہیں اگر کوئی سمجھدار سمجھدار کو یہ کہے کہ یہ بچوں جیسی باتیں ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سمجھدار والی باتیں نہیں ہیں جیسے جیسے عقل بڑھتی جاتی ہے دل کو لگام آتی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بھی چوراہے میں کپڑے نہیں اتار سکتا اگر کوئی اتارے گا تو لوگ کہیں گے اس کا دل خراب ہے عقل خراب ہے اس کا دماغ خراب ہے جس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ دل میں جو چاہے وہ کرتا چلا جاتا ہے جس کا دماغ ٹھیک ہوتا ہے عقل دل کو لگام ڈالتی ہے دل چاہتا ہے لیکن عقل کہتی نہیں یہ مناسب نہیں یہ مناسب نہیں جب انسان کی عقل کچی ہوتی ہے تو دل کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے جیسے جیسے عقل پختہ ہوتی چلی جاتی ہے دل کو سمجھاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا یہ کرنا ہے انسان کی عقل پھر انسان کی عقل ہے اور ربعت جلال کا علم وہ سب سے اعلیٰ اور ارفا ہے اگر ایک لگام دل کو عقل کی ڈال دو اور دوسری ربع الجلال کی شریعت کی ڈال دو تو دل مناسب ہو جاتا ہے ایک طرف ربعد الجلال دل کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنے دائان کرام کے ذریعے اللہ کی بات مانی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے ایک طرف شیطان دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے نہیں میری بات مانو شیطان کہتا ہے میری بات مانو شیطان کہتا ہے میری نہیں مانتے تو اپنی دل کی بات مانو وہ سمجھتا ہے کہ شریعت اور عقل سے جب انسان بے بہرا ہو جاتا ہے تو پھر دل کی اپنی بات بھی شیطان کی بات ہوتی ہے حق ایک ہے باقی سب باطل ہے وہ انہادی مستقیم انختہ بے والا خطاخرا کا بے قوم یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کے پیچھے چلو اور باقی سب راستے غلط ہیں ان کے پیچھے نہ چلو وہ تمہیں تار تار کر دیں گے حق ایک ہے باطل بے شمار ہے حق ایک ہے باطل بے شمار ہے شیطان سمجھتا ہے کہ اللہ کی بات ماننے سے دل اگر بعض آ گیا تو پھر جس کی بھی مانی میری ہی بات, بات مانی جائے گی کیونکہ باقی سب باتیں ہیں اس لحاظ سے دلوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اس پچاس سالہ زندگی میں اگر دل شریعت کے تابع ہو گیا جو دل نے چاہا وہ نہ کیا بلکہ جو ربلال نے فرمایا وہ کیا پچاس سال اگر رب کی مانو گے تو پچاس ہزار سال من مانی کرو گے جو چاہو گے ملے گا جو دل چاہے گا وہ ملے گا دیکھو بھوک لگتی ہے کھانا ملتا ہے پیاس لگتی ہے پانی ملتا ہے تھک جاتے ہو نیند کا موقع ملتا ہے جوا ہو جاتے ہو شادی ہو جاتی ہے یہ سب خواہشات اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے والی زندگی میں پوری کرتا ہے ایک خواہش رہ جاتی ہے کہ جو چاہوں کروں جیسے چاہوں جیوں یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کی پوری کرنی ہے جو اس پچاس سال میں اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہوں جو یہاں من مانی کرتا رہا ہوگا وہ وہاں جکڑا جائے گا پکڑا جائے گا بڑا برا جکڑا جائے گا اور جو یہاں اللہ کی بات مانتے ہوئے پچاس سال اپنے دل کو جکڑ کر اپنے آپ کو قید خانے میں سمجھ کر شریعت اسلامیہ کی پابندیوں سے پابند ہو کر گزار لے گا پھر پچاس ہزار سال کیا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو چاہے گا ہوگا جو مانگے گا ملے گا جیسے چاہے گا جیے گا مرضیہ فی جی الراضیہ جیسی چاہے گا زندگی گزارے گا اور تعجب کی بات یہ ہے کہ, کہ یہ جہان اس میں آپ جو چاہو کر بھی نہیں سکتے بہت محدود دائرہ ہے جس میں آپ نافرمانی کر سکتے ہیں مثلا آپ دنیا میں آئے چاہو نہیں میں تھوڑا پہلے آنا چاہتا ہوں نہیں آ سکتے آپ چاہو میں تھوڑا لیٹ آنا چاہتا نہیں آ سکتے آپ چاہو میں اس ابے کا بیٹا نہیں بننا چاہتا اس ابا کا بیٹا بننا چاہتا ہوں آپ نہیں کر سکتے آپ چاہو ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو دونوں اٹھانا چاہو تو نہیں اٹھا سکتے درام سے نیچے آ جاؤ گے آپ جتنی چاہو کوشش کر لو کہ آپ کا رزق زیادہ ہو جائے اگر ہمیں تو جلا دے تھوڑا لکھا ہے تو تھوڑا ہی رہے گا پھر جالی طریقے سے خواہشات پوری کرنا چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا جیسے ہمارے بینکوں نے کام شروع کیا ہوا ہے جس کے پاس پیدل چلنے کے پیسے ہیں اس کو موٹر سائیکل دلاؤ جس کے پاس موٹر سائیکل والے اس کو کار دلاؤ کار نہیں لے سکتا تو قسطیں کر دو قسطیں کر کے اس کو اپنا غلام بنا لو ساری زندگی تیری قسطیں ادا کرتا کرتا جہاں سے چلا جائے ربلال کو پہچانے نہیں اس کی بات نہ مانے اللہ تو میرے عزیز بھائیوں یورپ کا انسان اللہ ماشاءاللہ جب مرتا ہے روزانہ مرتے ہیں خودکشیاں کرتے ہیں جب رب الجلال کے دربار میں پیش ہوگا کفر کی حالت میں اللہ پوچھے گا سنا بندے تو جو میں نے زندگی دی تھی کیا کر کے آئے ہو وہ کہے گا یا اللہ میں تو بینک کی قسطیں اتارتا رہا ہوں کبھی کریڈٹ کارڈ کی قسط آ جاتی تھی کبھی کار لیز کی قسط آ جاتی تھی اور کبھی ہاؤس فائنانس کی قسط آ جاتی تھی اور کبھی بجلی کا بل آ جاتا تھا کبھی سیوریج کا آ جاتا تھا اور کبھی گیس کا آ جاتا میں تو یہی کام کرتا رہا کام بہت کیا ماں باپ بوڑے ہوئے ان کو بڈھے خانے میں جمع کروا دیا بائیوں کی مجھے فکر نہیں ہوتی تھی سعودیہ میں ایک فل پانی نہیں ہوتا تھا سب پاکستانی پیسہ تھوڑا استعمال کرتے زیادہ پاکستان بھیجتے تم پاکستان کیوں بھیجتے ہو میری بہن جوان ہے میں نے اس کی شادی کرنی ہے کوئی کہتا ہے میرا گھر نہیں میں نے گھر بنانا ہے کوئی کہتا ہے میرے والدین بوڑھے ہیں میں ان کا خرچہ اٹھاتا ہوں وہ سارا اپنے اوپر لگا کر کے عیاشی کرتا استعمال کرتا اور کہتا ہے بہن جوان ہے تو اپنی شادی خود کرے ماں بوڑھی ہے تو اپنا انتظام خود کرے مجھے اس بات سے کیا جانوروں والا معاشرہ گدوں کی طرح کام کرنا جانوروں کی طرح رہنا اور دنیا سے گئے تو آگ میں اِنَّ الْلَحْمَ اِنَّ الْلَحْمَ اِنَّ مسلمان کو ربۃ الجلال دل کہتا ہے کہ نہیں تو کام بھی کر ساتھ ساتھ رب رحمان کو بھی پہچان ایک دن میں پانچ حاضریاں لگتی ہیں پھر کام پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آ جا پھر کام کر پھر اللہ کے پاس آ جا پھر آرام کر پھر اللہ کے پاس آ کام بھی ہوتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا بھی ہوتی رہے حقوق کا خیال بھی کیا جائے رشتہ داریاں بھی جوڑی جائیں معاشرے کے فرائض بھی ادا کیا جائیں رب الجلال کا حق بھی ادا کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب پہنچے تو اللہ یہ فرما دے یا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک فی عبادی جنتی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کینیڈا میں جاؤ تو یہ معجے ہیں برطانیہ میں جاؤ تو یہ خوبیاں ہیں جانوروں والا معاشرہ گدے گھوڑے کتے بلے جس طرح رہتے ہیں اس طرح وہ لوگ رہتے ہیں جن کو نہ بہن کا نہ ماں کا فرق سمجھ آتا ہے جن کو نہ محرم اور نامحرم کا فرق سمجھ آتا ہے وہ انسانوں کا معاشرہ تو بھائیو جو اس طریقے سے زندگی گزارے اس کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے اس کو یاد کرتے ہوئے اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اگلا مرتبہ پھر نفس امارہ کا ہوتا ہے نفس مطمئنہ وہ کہ اللہ کی بات مانتا ہے سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے اس کی نافرمانی سے بچتا ہے یہ نفس مطمئنہ ہے اور اگلا مرتبہ نفس امارہ کا ہے یوسف علیہ السلام قصہ یوسف علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ماں ابر و نفسی ان نفس علیہ تم میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا یا دیتی دونوں طرح کی تفسیر ہے یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا ان الا نفسل عمارت اس لیے کہ گناہ دل گناہ کی طرف بندے کو حکم دینے والا ہوتا ہے دل تو چاہتا ہے کہ وہ کسی پابندی کا پابند نہ ہو اور وہ جو آئے دل میں کرے دل گناہ کی طرف حکم دینے والا ہے اللہ مارحم رب بھی مگر جس کو میرا رب رحم کر دے جس پر فضل کر دے جس کا دل اس کے کنٹرول میں آ جائے جو اپنے دل پر تحکم کرنے لگ جائے پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے اور وہ نیکیاں کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے نفس مطمئنہ پر بھی امارہ کی شکل آ جاتی ہے نے करता کرتا تھا گناہ گناہوں سے بچتا تھا شیطان نے گناہ کروا دیا دل نے فوراََ ملامت کی یہ تیسرا ہے وہ نفسِ لغوامہ ہے لا او کو سیم و بیوم القیامہ ولا او کو سیم و ب نفس لغوامہ میں ملامت کرنے والے دل کی قسم اٹھاتا ہوں یہ جو ملامت کرنے والا دل ہے یہ تین درجے ہیں اعلیٰ ترین درجہ نفس مطمنہ ہے اس کے اگلا درجہ نفس لوامہ ہے اور آخری درجہ نفس امارہ ہے ہر شخص کا دل گناہ کی طرف مائل شیطان کر دیتا ہے لیکن وہ اس کو سمجھاتا عقل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرح کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کا دل مطمّہ ہو جاتا ہے اور اگر کبھی شیطان گناہ کروا دے تو پھر وہ اس کو ملامت کرتا ہے ولا او کو ملا مت کرنے والا دن آپ نے کبھی احساس کیا کہ مجھ سے گناہ ہوا تو اندر ہی اندر کوئی بول رہا تھا کہ تو نے غلط کیا ہے گاڑی نکالی دوسرے کو ڈرا کر کے گاڑی نکالنے کا کراچی میں کیا طریقہ دوسرے کو ڈراو اپنی نکالو وہ آپ سے ڈر کر ادھر کہیں گھس گیا آپ نے گاڑی تو بھگا لی لیکن اندر سے ایک بولنے لگ گیا کہنے لگا تو نے غلط کیا اشارہ تو کاٹ کر نکل گیا لیکن اندر سے ایک بولا کہ تو نے غلط کیا یہ جو اندر بولنے والا ہوتا ہے جب تک یہ بولتا رہتا ہے اور انسان اس کے بولنے پر توجہ دیتا رہتا ہے تو یہ اس مرتبے پر رہتا ہے اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے اور اگر اندر سے بولنے والے کو دبکا دیا جائے چپ کروا دیا جائے تو پھر نف امارہ ہمارا بسو بن جاتا ہے کوئی چور چوری کرے بدکار بدکاری کرے کوئی شخص اللہ تبارک کو تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کرے ایک بار ضرور اندر سے کوئی بولتا ہے کہ تو غلط کر رہا پھر اس کو تسلیاں دی جاتی ہیں نہیں اس نے بھی تو یہ کیا تھا یہ ادھر ہے وہ ادھر ہے باقاعدہ قضاء کا نظام ہوتا ہے باقاعدہ اندر قاضی بیٹھا ہوا ہے وہ اعتراض کرتا ہے تیرا یہ کام غلط ہے پھر باقاعدہ دوسری طرف سے دل ہی ادر پیش کرتا ہے خود ہی وہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے خود ہی مدعی ہوتا ہے خود ہی مدعا ہوتا ہے خود ہی گواہ ہوتا ہے اندر ہی اندر فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے جو اس نے گناہ کیا اگر تو اس پر توجہ دے ادھر بیان کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کرے تو بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ چڑھ کر نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے اور اگر جسٹیفائی شروع کر دے جسٹیفائی کرنا شروع کر دے اس کو اپنے گناہ کو درست کہنا شروع کر دے اس کے دلائل دینا شروع کر دے تو پھر وہ بولنے والا چپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ نف سے بسو بن جاتا ہے اور وہ بندے کی بد کی انتہا ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر سے بولنے والا چپ ہو چکا ہوتا ہے یہ بات صرف آپ کی نہیں کر رہا میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں یہ میرے برادری میری مولویوں اور مفتیوں کی برادری جب وہ آڑے تیڑے فتوے چھوڑتے ہیں اندر سے تو کوئی بولتا ہی ہوگا جب وہ ہیلے سازی کے ساتھ اللہ تعالی کی شریعت کے حل حرام کو حلال کرتے ہیں اندر سے تو کوئی بولتا ہی ہوگا لیکن ایسے ہیلے ایسے باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں ہیلوں کے باب چیپٹر کائم کیے ہوئے ہیں حافظ امام ابن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ہیلوں کا باب قائم کر کے رد کیا ہے کہ جو لوگ ہیلے سازیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامار کرتے حافظ ہمارے عبدالسلام صاحب حافظ اللہ کہا کرتے کہ اگر ان ہیلوں کو اگر ان ہیلوں کو نافذ کر دیا جائے تو کسی حد کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہر حد میں کوئی نہ کوئی سوراخ پھٹارا ہوا ہے ہر حد میں کوئی نہ کوئی ہیلہ سازی کی ہوئی ہے اور وہ ہیلے ایسے چلتے ہیں اس کا باقاعدہ لکھا جاتا ہے اگر کوئی یوں گناہ کر لے تو اس کا ہیلہ یہ ہے اگر کوئی یہ گناہ کر لے تو اس کا ہیلہ وہ ہے یہی تو وہ باتیں ہیں وجہ سے صدر پاکستان نے ماشاءاللہ پھول بکیرے اور کہ جگہ جگہ سوٹ کو حلال کرنے کا بھی ہیلا نکال لو اب کوئی نہیں نکالے گا نکالانے کے طریقے اور تھے صدر صاحب کو پتہ ہی نہیں صدر صاحب کو راستے کا معلوم نہیں کہ کیسے ہیلا نکلوایا جاتا ہے ایسے زور سے بولنے سے تھوڑا نکلتا ہے بولنے سے تو ان کو شار آ جائے گی وہ تو کہیں گے نہیں جناب قرآن کہتا ہے سود حرام ہے کوئی ہیلا نہیں نکل سکتا بدنام کر کے ہیلے تھوڑے نکلتے ہیں ہاں دوسرے طریقے سے صدر صاحب کرتے خفیہ طریقے سے بات کرتے تو ایک ہاؤس فائنانس کے سود کی کون سی بات ہے یہاں تو بڑے بڑے بینک کھلے ہوئے ہیں جو سو فیصد ربیع کی بغاوت ہے سو فیصد سودی ہیں اور ان کو سو فیصد اسلامی کہا جاتا ہے وہ سارے ہلے ہیں اندر سے ایک بار دل ملامت کرتا ہے جب اس کو طلب تسلیاں دی جاتی ہیں جب ان کو اپنے گناہ کو جسٹیفائی کیا جاتا اور پھر آہستہ آستہ وہ اندر کی آواز دب جاتی ہے پھر وہ گناہ گناہ نظر نہیں آتا نیکی نیکی نظر نہیں آتی یہ انسان کی بد کی انتہا ہوتی چور چوری کرتا ہے ہر بار اس کو اندر سے بولنے والا کہتا ہے تو غلط کر رہا ہے لیکن جو اپنے گناہ کو نیکی بنا لے ہوئے جو اپنے سودی کو اسلامی بنا لی ہوئے اس کو اندر سے کس نے بتانا ہے اور اس نے توبہ کیسے کرنی ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی اللہ بادشاہ سعودیہ کے نیشنل بینک کا مالک اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے یہ بات پہنچائی کہ سود حرام ہوتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس نے ابن بعض رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا کہتا ہے جی یہ پتہ چلا سود حرام ہوتا ہے تو میں تو بڑا غلط کر بیٹھا بڈھا ہو گیا تھا وہ تو اب اس کا حل کیا ہے شیخ نے فرمایا فلاں اولاۃ تمہارے لیے اصل مال ہے باقی تمہارا نہیں ہے تیرا اصل مال کتنا تھا کہتا پچاس ہزار ریال تھا اس نے پچاس ہزار کا چیک بنا کر پیسے نکال کر جیل میں ڈالے اور باقی سب پیسوں کو چیک کارڈ کاٹ کر لوگوں میں مفتے میں تقسیم کرنا شروع کر دیا اس کے بیٹوں کو پتا چلا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ تو مرنے جا رہا ہے اور ہمارا مال لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے انہوں نے اس کی غلط صنعت رپورٹ بنوائی میڈیکل رپورٹ اور اس کو عدالت میں جمع کروا کر کے اس پر پابندی لگوا دی کہ اس کا کوئی چیک کیش نہیں ہو سکتا میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ اتنا لچھڑا ہوا آدمی جس نے بینک خود بنایا ہو اس کو اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دیتا ہے جب اس کے دل کو لگ جاتی ہے جب وہ عزم سمیم کر لیتا ہے وہ اندر سے کیسے نکل آیا اور کیسے اس کے بچے پھنس گئے لیکن جو اسلامی بنا دے گا وہ کیسے نکلے گا وہ تو اس کو عبادت کا درجہ دے رہا ہوگا وہ کیسے نکلے گا اس سے تو میرے عزیت جی بھائیوں اگر دل ملامت کرے تو اس کو سلانا نہیں تسلیاں نہیں دینی اپنے غلط کام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی اگر کرو گے تو پھر یاد رکھو اندر والا چپ ہو جائے گا جب اندر والا چپ ہو گیا ایز عالم تستا فسنہ معاش اِنَّ مِنْ ساری سابقہ نبوتوں میں ایک بات اٹل حقیقت کے طور پہ جاری جاتی ہے وہ یہ کہ جب تیرا حیا جاتا رہے پھر تجھے کوئی کسی کام سے روک نہیں سکتا حیا چلا گیا بات آج جو لباس میری بہنیں پہنتی ہیں اور جو چست پتلونے میرے بھائی پہنتے ہیں آج سے بیس تیس سال پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس حیا کو گریجولی قسطوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹا گیا اور کاٹا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر اس وقت جو لباس ہے قطعی طور پر اس کو آج سے دس سال پہلے کوئی دیکھنا پسند نہیں کر سکتا تھا لیکن ہمارا خطبہ ہوتا ہے جمعے میں ایک دن اور وہ بھی پون گھنٹے کا اور ان کا خطبہ دن رات ٹی وی کی سکرین پر چلتا ہے وہ موبائل فون کی بھی ایڈورٹائزمنٹ کریں تو دکھا لڑکی کی پترون رہے ہوتے ہیں اس کو ہڈن ایجنڈاز کہتے ہیں باقاعدہ بڑی بڑی تنظیمیں بڑے بڑے ادارے بڑی بڑی این جی اوز وہ کہتے ہیں موبائل فون والا اتنے پیسے تمہیں دے گا اتنے ہم دیں گے لیکن اس لڑکی کو پہنانا جینس کی پتروں وہ پیسے ہم دیں گے موبائل فون تو مرد بھی استعمال کرتے ہیں دکھائی لڑکی جائے گی اور اس کی بھی پتلو دکھائی جائے گی کوئی چاکلیٹ کھاتا ہے کوئی آئس کریم کھاتا ہے کھاتے تو سب ہیں مگر دکھائی لڑکی جائے گی اور وہ بھی جینس میں دکھائی جائے گی آہستہ آہستہ کر کے حیا کو وہ نکارت جو دل میں ملامت کی بات آتی تھی آہستہ آہستہ آہستہ ختم کر دی جاتی ہے اور جب حیا جاتا رہتا ہے تو پھر جو چاہے کرتا چلا جائے اس کو کوئی روکنے والا نہیں تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں اپنے آپ کے اپنا دل ٹٹولو کہ آپ کس لیول پر ہیں آپ کا دل آپ کو گناہ کا حکم دیتا ہے برائی سے منع نہیں کرتا آپ کا دل نیکی کی طرف نہیں ہے تو آپ نفس امارہ بسو کے لیول پر رہ رہے ہیں. آپ کا ڈرائیور خراب ہو گیا آپ کا ڈرائیور درست نہیں آپ کی گاڑی ٹھیک نہیں چل رہی اور جو گاڑی ٹھیک نہ چل رہی ہو وہ کھڈے میں چلی جاتی ہے وہ منزل پر نہیں جاتی اگر آپ کو آج بھی گناہوں پر ملامت ہوتی ہے تو پھر آپ اگلے مرتبے میں ہیں نفس لبامہ کے مرتبے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں فرماتے ہیں لوگوں میرے تابعین میرے شاگردو ان نقمل تعمل تم ایسے ایسے کام کر جاتے ہو ہی اصغر فی من الشعر یہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہے وہ کن نالانا بکات ہم ان کاموں کو عہد نبوت میں یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر ہم نے کر لیے تو ہلاک ہو جائے انسان گناہوں کو حدم کرنے لگ جاتا ہے یوز ٹو ہو جاتا ہے جس جس کام پر عادی ہو جاتا ہے اس پر دل کی نکارت ختم ہو جاتی ہے دل بتانا چھوڑ دیتا ہے پھر ایک نیا گناہ کرتا ہے اس پر شروع شروع میں وہ بتاتا ہے پھر اس پر بھی وہ اس کو تسلیہ دے کر سلا دیتا ہے اس کی اس کا گلا دبا دیتا ہے اس کی آواز کو دبا دیتا ہے پھر اس کو بھی حضم کرنا اس کو بھی آہستہ آہستہ اس کی بھی ملامت چھوڑ دیتا ہے اور اگلا مرتبہ پھر یہ ہوتا ہے کہ حکومت اس کو قانون بنا دیتی ہے قانونی طور پر جائز کرا دیتی ہے جو کچھ آج برطانیہ امریکہ میں ہو رہا ہے ان کی عیسائیت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی عیسائیت میں بدکاری جائز نہیں شراب جائز نہیں جب اسی طرح آہستہ آہستہ شیطان نے مائل کیا دلوں کی ملامت ختم ہوئی معاشرہ گندہ ہوا تو ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نہ مانو اکثریت کی مانو اکثریت نے کہا اس کو جائز ہونا چاہیے قانون پاس ہو گیا کہ شراب بھی جائز ہے بدکاری بھی جائز ہے اب آہستہ آہستہ لوط علیہ السلام کے قوم کے ظالموں کے کام وہ ان میں عام ہونے لگے تو انہوں نے آہستہ آہستہ ایک, ایک ایک کر کے ان کی اسمبلیاں اس کو بھی پاس کرنے چلی جا رہی روک کہاں لگے گی جب دل ملامت کرے اس کے اس کی ملامت پر توجہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فتویٰ پوچھا آپ نے فرمایا اس تب سے با کا اپنے دل سے پوچھ اپنے دل سے پوچھ وہ کیا کہتا ہے ہر بات کی دلیل نہیں ہوتی بات چیزیں دل گناہ کہہ رہا ہوتا ہے ان کو اس سے بچنا چاہیے دل منع کر رہا ہوتا ہے دل میں وہ کھٹک رہی ہوتی ہیں فرمایا نفس کا گنا وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے وہ کرے اور تو ناپسند کرے کہ یہ بات کسی تک نہ پہنچ جائے اس بات کی کسی کو خبر نہ ہو جائے تو اس بات سے ڈرے وہ گناہ ہے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیکن ہم دل سے کیا پوچھیں ہم تو فتوا پوچھ کر بھی مطمئن نہیں ہوتے پھر فتویٰ ایک اور پوچھو پھر ایک اور پوچھو پھر ایک اور پوچھو جب تک وہ میرا حرام حلال نہ ہو جائے میں فتوی پوچھتا رہتا ہوں ہمارے ساتھ کئی بار ایسے ہوتا ہے ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ کرام ابھی مجھے فون آیا میں نے جواب دیا تو اسی کا فون اس کو آ گیا اس کو نہیں معلوم کہ سارے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پوچھیں گے اس سے پوچھیں گے یہاں تک کہ کہیں گنجائش مل گئی تو پھر وہ پوچھنا بند کرتے یاد رکھو میرے بھائیوں دل کا معاملہ بہت گمبیر ہے بہت حساس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے آنَ الیہ میں تم جیسا انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے ہو ولا اللہ بہج ہی میں باپ بسا اوقات جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بات کرنے کا زیادہ سلیقہ جانتا ہے اور جو سچا ہوتا ہے اس کو بات کرنا نہیں آتی اور جس کو بات کرنا آتی ہے وہ اپنی بات بنا کر کے اپنی ایسے دلائل پیش کرتا کہ میں مطمئن ہو کر بسا اوقات اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اگر پلاٹ کا مسئلہ ہے میں نے نہ آدمی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو فرمایا پھر بھی میرے فتوے پر نہ چلے اپنے دل سے پوچھے پھر بھی اپنے دل سے پوچھے اگر وہ جانتا ہے کہ حق میرا نہیں تو پھر میرے فیصلے سے اس کا حق نہیں بن جائے گا ان نما کے اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں وہ انما اکدی بن میں تو آپ کی باتیں سن کر فیصلہ کروں گا رہتی دنیا تک ان, ان کے پاس وہی آتی تھی ہمارے پاس وہی نہیں آتی فیصلے ہم بھی کرتے ہیں اگر کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میرا حق نہیں وہ نہ لے اس لیے کہ فیصلہ اور فتویٰ دینے سے حرام حلال نہیں ہوتا ایک شخص کہ یہ میری بیوی ہے دوسرا کہے یہ میری بیوی ہے جو غلط ہے جو ناحق ہے وہ گواہ لے آئے جھوٹے گواہ ہم تو یہی کہیں گے کہ اس کے گواہ ہے یہ اس کی ہے مگر اس کو اگر معلوم ہے کہ وہ میری نہیں تو ہمارے فتوے سے حرام حلام نہیں ہوتا ایک صاحب کو بولتے ہوئے سنا کہتے ہیں فلاں بینک نے ایک سکیم نکالی ہے بہت اچھی ہے جلدی جلدی اس کو حاصل کر لو کہیں مفتی صاحب فتویٰ واپس نہ لے لو اور سب مطمئن ہو کر جو خود بینکار ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ اس میں اور کمرشل بینکوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے باوجود وہ اس لیے کرتے وہ کہتے ہیں گناہ اٹھائے گا مفتی صاحب ہمیں کیا اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے سے حرام حلال نہیں ہوتا تو اور مفتی کا اور ہوتا ہے بھائی جس کے فتوے سے فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ غلط ہے تو پھر فتوی وہاں فائدہ نہیں دیں گے تو عزیز یہ تین لیول ہیں نفس امارہ بسو جو گناہوں کا حکم دیتا ہے یہ بہترین دل ہے اس کی منجائی ہونی چاہیے اس کی رگڑائی ہونی چاہیے اللہ کے ذکر کے ساتھ استغفار کے ساتھ جو شخص کہتا ہے میں گناہ پر دل ملامت کرتا ہے مگر میں چھوڑ نہیں پاتا اس کا حل ہے کہ اپنی مجلس بدل لے اپنی جاب بدل لے اپنی رہائش بدل لے یہ بھی ایک ہجرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی صحابہ کرام نے ہجرت کیوں کی تھی اس لیے کہ مکہ میں رہتے ہوئے ہم اپنا ایمان نہیں بچا سکتے ہم جگہ چھوڑ دیں گے گھر باہر قربان کر دیں گے بیوی بچے قربان کر دیں گے ہم وہاں رہیں گے جہاں ہمارا ایمان پورا ہو جہاں اسلام پورا ہو جہاں دین کا فائدہ ہو یہ ہجرت کا فلسفہ ہے جو شخص اپنے معاشرے میں اپنی کمیونٹی میں اپنے دوستوں میں گناہ سے نہیں بچ سکتا اپنے دوستوں کو بدلو اپنی جاب کو بدلو اپنا گھر بدلنا پڑے تو بدلو اس لیے کہ وہاں تیرا ایمان درست نہیں وہاں چلے جاؤ جہاں تیرا ایمان زیادہ بہتر ہے توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے اپنے دل کو صاف کرے اگلا مرتبہ آ جائے گا لبامہ کا پھر وہ تیرا دل تجھے ملامت کرنے لگ جائے گا گناہ پر پھر اس کا گلانہ دباؤ دل کی آواز پر کان دھرو اور اپنی اصلاح کرو اس کی آواز کو نہ دباؤ پھر آپ چلے جائیں گے مطمئنہ درجے پر انشاءاللہ شاء مطمئنہ درجے والوں کی کیا صفات ہوتی ہیں اس پر بات ہوگی اللہ تبارہ کا تعالی ہم سب کا دل مطمئن بنا دے رب ربعد الجلال جنتوں کا وارث بنا دے اللہ تعالی اپنی سزاؤں سے ہمیں بچا دے ربعد الجلال ہماری خواہش دلی نیک خواہشات کو پورا فرمائے بیماروں کو شفائے کاملہ آجنا تھا فرمائے وما علینا اللہ علیہ